قربانی کی خاروں کی رقم سے کے آج ہمارے یہاں ختم نبوت کانفرنس بھی ہے ہاں انسا ان قلب میں یہاں کے بہت سارے لوگ جائیں گے وہاں جی قربانی کی کاروں کی رقم سے مسجد کی تعمیر کی جا سکتی ہے ہاں یہ ہمارے بعد کے فقہ نے اس کی تعمیر کی اجازت دی ہے مثلاً اعلی حضرت فاضل بریلوی کے کے شاگرد اللہ مظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی انہیں بھی اس کو جائز رکھا کہ قربانی کی جو کھالیں ہیں وہ مسجد میں دی جائیں صدر الشریع بدو طریق حضرت اللہ مولانا امجدلی صاحب رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب بہار شریعت کے میں حصے میں بھی اس کا ذکر کیا کہ قربانی کی کھال جو ہے وہ مسجد کو دینا جائز